عا بلّا کا وان لی ہے امنندنا سمین پورو آمنا بلّہ یہ خوبصورت تفسیر ہے فاتحہ کی اس واسطے میں تسلح ہے فاتحہ میں سال کا اس میں فاتحہ ساتہ نہیں کرتا العالمین اور اس سور میں نکلے ہم لگی رب کمل لگی ارب کمبل لدی وب وام سر وکرتا یہاں کا فیل لائن رب کمل لگی کلک کم و لینی من قبض سور یاد کرنا اس پر دلیل نہیں تھا اس مدا کو سورج بکارا میں لایا گیا لائے یا سو قدور کوم البھی خراب قوم ولبین قبل کوم دلیل لایا عبادت تم اس رات کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے تو عبادت پاس لایا میرے شاہی سورت پا کے اس سورت میں اس مضمون کو وإن كنتم في ذلك مما نذرنا على أحبنا.